سورہ روم کی آیت نمبر گیارہ میں ارشاد ہے اللہ الخلق اللہ تعالی نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا ثم عید ہو پھر انہیں انسان کو جنات کو اور کئی مخلوقات کو رب العالمین دوبارہ پیدا فرمائے گا ثم ال ترجنہ پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وہ یوم تقوم اور جب قیامت قائم ہوگی سل الْمُجْرِمُونَ مجرمین گناہگار مایوس ہو جائیں گے وہ اپنے آپ کو سمجھ لیں گے کہ آج تباہی ہمارا مقدر ہے ولم یق الحم من شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ اہم اور ان کے جھوٹے خداوں میں سے بتوں میں سے کوئی بھی ان کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا وہ کانو بشور کا اور وہ خود اپنے بتوں کا انکار کریں گے ان سے نفرت کا اظہار کریں گے مگر کل و روز قیامت یہ نفرت کا اظہار انہیں کام نہ آئے گا وہ تَقُومُ تعقم اور جب قیامت قائم ہوگی یوم عیدین یفر رقون اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے مومن جنت میں جائیں گے اور کافر جہنم میں جائیں گے تو نیک اور گناگار اس وقت الگ الگ ہو جائیں گے ف عمل لرین پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل السو اور انہوں نے اچھے عمل کیے فہم فی غاتی یحبرون پس وہ باغات کی کیاریوں میں یوش لطف اندوز ہو رہے ہوں گے جنت کی نعمتیں اٹھا رہے ہوں گے ان کی مہمان نوازی اور خاطرداری جنت کے باغات میں کی جا رہی ہوگی دنیا کی تھوڑی تکلیف برداشت کرنی ہے ایک نہ ایک دن دنیا سے چلا جانا ہے تھوڑی سی مشقت اور تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے نیکیوں پر عمل کر کے ہمیشہ کی جنت پانی ہے ہمیشہ کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ امل ندی نفرو اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہاں بھی بات آتی ہے کفر کی تو بسا اوقات شیطان ہمارے ذہن میں یہ خیال دیتا ہے کہ ہم تو ہیں مسلمان یہ تو مذمت ہے کافروں کی لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کا ایمان پر خاتمہ ہو تو وہ مسلمان ہے اگر گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو جائے یا لا علمی کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے کفریات زبان سے نکل جائیں اور بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ جانتے ہیں پھر ہمیشہ کے لیے تباہی ہے اس لیے انسان کو جب بھی کافروں کی بات سنیں ڈر جانا چاہیے اور اللہ تعالی سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے وہ امن لدینہ کفرو اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کز بھی اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ولی قوقی اور آخرت میں اللہ سے ملاقات کو بھی جھٹلایا آخرت کا کوئی ان کا تصور نہیں ہے فلاب اموش محضرون پس یہی لوگ ہیں جو عذاب میں مجرم بنا کر حاضر کیے جائیں گے جہنم کا عذاب ان پر مسلط کیا جائے گا ف سبحان اللہ بس اللہ کی پاکی بیان کرو خی تم سونا جب تم شام کر لو یعنی رات ہو جائے مغرب اور عشاء ادا کرو وحین تصبحونا اور جب تم صبح کرو یعنی فجر کی نماز ادا کرو و له الحمد في فماواتی وی اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین میں حمد ہے ساری خوبیوں کا وہی مالک ہے وہ اور جب کچھ دن باقی رہے تو اللہ کی یاد کرو یعنی اثر کی نماز ادا کرو کہ اب یہ دن کا آخری وقت ہے پھر غروب آفتاب ہوتے ہی رات شروع ہو جائے گی وحین حینت اور جب تم دوپہر کرو تو اللہ کو یاد کرو یعنی زہر کی نماز ادا کرو پانچ نمازوں کا ذکر ہے پانچ نمازیں یہ وہ پیارا وظیفہ ہے کہ جو پانچ نمازیں ادا کرے اسے پچاس نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے اور مسلمان کے لیے سب سے اہم وظیفہ وہ نماز ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کا عادی نہیں جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز بھی قضا کر دیتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی بلکہ نیک لوگ اس کے لیے دعا کریں تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کا عادی ہے اسے وظائف پڑھنے کا بھی کما حق فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو سب سے اہم وظیفہ نماز ہے نماز ادا کریں سکون کے ساتھ درست نماز ادا کریں اور اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ پروردگار تم ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما خوش و حدو توجہ اخلاص للہگیت نماز میں مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے مین المی اللہ رب العالمی مردا سے زندہ کو نکالتا ہے الميت من الحي اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اس کی تفصیل آپ پہلے بھی سماعت کر چکے مرغی زندہ ہے اس کا انڈا بظاہر مردہ ہے پھر اس بظاہر مردہ نظر آنے والے انڈے سے چوزہ پیدا ہوتا ہے جس میں جان ہے اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں وہ یوش یل او دا باد اور رب العالمین مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے بنجر اور ویران خشک سرزمین کو وہ بارش کے ذریعے زرخیز اور سرسب و شاداب بنا دیتا ہے وہ کدالی کا لوگوں اور اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے جو مردہ سے زندہ نکالنے پر قادر ہے اور زندہ سے مردہ نکالنے پر قادر ہے جو زمین سے فصلیں اگانے پر قادر ہے وہ تمہیں بھی قبروں سے نکال کر کل بروز قیامت جمع فرمائے گا تو اس قیامت کے دن کی تیاری کرو اور ہر گزرنے والا لمحہ یہ سمجھو کہ موت کے ہم قریب ہو گئے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما ایک مردہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑی اللہ سننے والا